سامینی کرام پچھلی نشست میں ختم ہوئی تھی سورہ قمر اور آج شروع کرتے ہیں سورت الرحمن تو سورت الرحمن ایک مدنی صورت ہے جس کے آیات ہیں اٹھتر اور رکوع ہیں تین تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الرحم اللہ رحمان نے علم القرآن قرآن سکھایا سكھایا الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علّم البیان اسے بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں و نجم شجروں اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں والسماء عفعها ووضع المیزان اور آسمان کو اسی رحمان نے بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی اللہ تطغو فی المیزان تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اور تم انصاف سے وزن کو درست رکھو اور تو میں اور تول میں کمی نہ کرو نیم اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا فی ہے فیک ہے تخلودیم اس میں لذیذ پھل اور کجور کے درخت ہیں جن کے شگوف غلافوں میں لپٹے ہوتے ہیں وال الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور بھوسے والے دانے مطلب اناج اور خوشبودار پھول ہیں فَبِأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس کو بعض حضرات نے مدنی قرار دیا ہے تاہم صحیح یہی ہے کہ یہ مکی ہے بوال فتح القدیر اس کی تائید اس حدیث میں بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو تم سے تو اچھے جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ صورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی آلائی ربکو میں تکذبان پڑھتا وہ اس کے جواب میں کہتے لبئی امنیامی کے ربین امنیامی کا ربن نقذیب فلک الحمدو بھوال جام ال ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکانوے وزک راہل صحیح سن تیسری جلد صفحہ نمبر 341 مطلب اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تقزیب نہیں کرتے تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مقتدی اور سامع کو یہ جواب دینا چاہیے اور بعض علماء نے کہا اور بعض علماء نے کہا ہے کہ چونکہ یہ واقعہ نماز کا نہیں ہے اس لیے نماز میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے واللہ اعلم پھر کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی انسان سکھاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمان کیا ہے قرآن سکھانے کا مطلب ہے اسے آسان کر دیا یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے امت کو سکھایا اس صورت میں اللہ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں چونکہ تعلیم قرآن ان میں قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہیں اس لیے پہلے اسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے بوال فتح القدیر پھر یعنی یہ بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے ہیں جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ فلسفہ ارتقاء ہے بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے انسان کا لفظ بطور جنس کے ہیں پھر اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتا اور اس میں اپنے معافِ ضمیر کا اظہار کر لیتا ہے حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا یہ اس تعلیمی الہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے پھر یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں یا رواں دواں رہتے ہیں ان سے تجاوز نہیں کرتے پھر جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ان ان اللہ یسجد لہو من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم, والنجوم والجبال والشجر والدواب ال آیہ سورہ حج آیت نمبر اٹھارہ سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پھر یعنی زمین میں انصاف رکھا جس کا اس نے لوگوں کو حکم دیا جیسے فرمایا وانا قنی ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سورہ حدید ایت نمبر 25 <تصفيق> یقینا ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلائل کتاب اور میزان مطلب ترازو دے کر بھیجا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں پھر یعنی انصاف انصاف سے تجاوز نہ کرو یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو پھر الاکمام کی من کی جمع ہے ویا اتمری کھجور پر چڑھا ہوا غلاف پھر الحبو سے مراد ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں خشک ہو کر اس کا پودا بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کر ان سے پوچھ رہا ہے یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس سے کہ لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو جیسے کہے میں نے تیرا فلاں کام کیا, کیا تو انکار کرتا ہے فلاں چیز تجھے دی کیا تجھے یاد نہیں تجھے پر یا تجھ پر فلاں احسان کیا کیا تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں بہوارِ فتح القدیر پھر سول سال خشک مٹی جس میں آواز ہو فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری کہتے ہیں اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَخُلَقُ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارِ اور اس نے جن کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے رب المشرقین و رب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے فیب عیل میں تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مرج رحمان نے دو سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں بین ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے فَبِأَي پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یخروج من المک جین ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان مطلب مونگے نکلتے ہیں فیب پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ گے چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابل جن ہے یا جن بطور جنس کے ہے جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے میری جن آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں پھر یعنی تمہاری یہ پیدائش بھی اور پھر تم سے مزید نسلوں کی تخلیق و افزائش یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کیا تم اس نعمت کا انکار کرو گے پھر ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق اسی طرح مغرب ہے اس لیے دونوں کو تسنیہ ذکر کیا ہے موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا اس میں بھی ان سو جن کی بہت سی مصلاحتیں ہیں اس لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے پھر معجہ بیمانہ اور صلاح جاری کر دیے اس کی تفصیل سورہ فرقان آیتمبر 53 میں گزر چکی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں جیسے میٹھے پانی کے دریا ہیں جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے دوسری قسم سمندروں کا پانی ہے جو کھارا ہے جس کے کچھ اور فوائد ہیں یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتی بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے سمندروں میں ہی کئی مقامات پر میٹھے پانی کی لہریں بھی جاری کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہم نیچے چشمے آب شیرییں جیسا کہ واقعات بعض مقامات پر ایسا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقامات پر میٹھے پانی کے دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریائی پانی اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر کا کھارا پانی ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں لیکن یہ باہم نہیں ملتے دونوں کے درمیان یہ وہ برزخ مطلب آڑ ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے پھر المقجین سے چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سپیاں اپنے مو کھول دیتی ہے سپیاں اپنے مو کھول دیتی ہے جو قطرہ ان کے اندر پڑ جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے مشہور یہی ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پانی کے دریاؤں سے نہیں بلکہ صرف آب شور یعنی سمندروں سے ہی نکلتے ہیں لیکن قرآن نے تسنیے کے یا تسنیے کی ضمیر استعمال کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نکلتے ہیں چونکہ موتی کثرت کے ساتھ سمندروں سے ہی نکلتے ہیں اس لیے اس کی شہرت ہو گئی ہے تاہم شیریں دریاؤں سے اس کی نفی ممکن نہیں بلکہ موجودہ دور کے تجربات سے ثابت ہوا ثابت ہوا ہے کہ میٹھے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں البتہ ان کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے ان سے موتی نکالنا مشکل امر ہے بعض نے کہا ہے کہ مراد مجموعہ ہے ان میں سے کسی ایک سے بھی موتی نکل جائیں تو ان پر تسنی کا اطلاق صحیح ہے بعض نے کہا کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں ہی گرتے ہیں اور وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں اس لیے گو ممبائے دریائے شور ہی ہوئے لیکن دوسرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان تعویلات اور تکلفات کی ضرورت نہیں واللہ عالم پھر یہ جواہر اور موتی زیب و زینت اور حسن و جمال کا مظہر ہے اور اہل شوق و اہل ثروت انہیں اپنے ذوق و جمال کی تسکین اور حسن وانائی میں اضافے ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کا نعمت ہونا بھی واضح ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز اور کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں فبأي ربكما تكذبان؟ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کلئی ہے ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور آپ کے رب ذل جلال والی کرام کا چہرہ باقی رہے گا فبئی آلائی ربکما تکذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یسالہ من فی السماوات والعض کل یوم ہوا فی شأن جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے وہ ہر روز ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ اب دو بھاری گروہ اے دو بھاری گروہ جنو انس ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہ جنوں انس ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہوں گے فیبی کو میں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا شرج ان بسلطان اے گروہ و انس اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ قوت اور غلبے کے بغیر تو تم نکل ہی نہیں سکتے اور وہ قوت تم میں کہاں پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فَإذن السماء فَكَانَت پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف الجوائری جاری متب چلنے والی کی جمع اور محضوفِ موصوف کی صفت ہے المنشعات کے معنی مرفوعات ہیں یعنی بلندگی کی ہوئی یا بلند کی ہوئی مراد بادبان بان جو بادبانی کشتیوں میں جھنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں پھر ان کے ذریعے سے بھی نقل و حمل کی جو آسانیاں ہیں محتاج وضاحت نہیں اس لیے یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے پھر فنائے دنیا کے بعد جزا و سزا یعنی عدل کا اہتمام ہوگا لہٰذا یہ بھی ایک نعمت عظمہ ہے جس پر شکر الٰہی واجب ہے پھر یعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں پھر ہر روز کا مطلب ہر وقت شأن کی معنی امر یا معاملہ یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے کسی کو بیمار کر رہا ہے کسی کو شفایاب کسی کو تونگر بنا رہا ہے تو کسی کو تونگر کو فقیر تو کسی تونگر کو فقیر کسی کو تونگر بنا رہا ہے تو کسی تونگر کو فقیر کسی کو گدا سے شاہ اور شاہ سے گدا کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے کسی کو پستی میں گرا رہا ہے کسی کو ہست سے نیست اور نیست کو ہست کر رہا ہے وغیرہ الغرض کائنات میں یہ سارے تصرف اسی کے امر و مشیت سے ہو رہے ہیں اور شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس کا یا جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو الحی القیوم لو سینتھوم سر بکرا آیتمر دو سو پچپن وہ زندہ ہے سب کا تھامنے والا ہے جسے اونگ آنے جسے اونگ آئے نہ نیند پھر اور اتنی بڑی ہستی کا ہر وقت بندوں کے امور و معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے بلکہ یہ محاورہ بولا گیا ہے جس کا مقصد وعید و تحدید ہے الثقلان جن و انس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو تکالیف شرعیہ کا پابند کیا گیا ہے اس پابندی یا بوجھ سے دوسری مخلوق مستثنا ہے یا اس لیے کہ یہ زندہ ہوں یا مردہ زمین پر بوجھ ہیں کیونکہ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں پھر یہ تحدید بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار بدیوں کے ارتکاب سے باز آ جائے اور محسن زیادہ نیکیاں کمائے پھر یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ لیکن یہ طاقت کس میں ہے اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو یہ بھی تحدید ہے جو مذکورہ تحدید کی طرح نعمت ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا جب کہ فرشتوں نے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھا ہوگا دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہے یا صحیح ہیں پھر مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے نحایا سن کے دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے کیے گئے ہیں پھر یعنی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھو گے پھر قیامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا فرشتے زمین پر اتر آئیں گے اس دن یہ نار اس دن یہ نارے جہنم کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ نری کے چمڑے کی طرح ہو جائے گا دہان سرخ چمڑا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کی بابت نہیں پوچھا جائے گا پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مجرم اپنے مجرم اپنے چہرے کی علامت ہی سے پہچان لیے جائیں گے پھر وہ پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے آلاء ربكما پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انہیں کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے یو فون بہن ہے جہنم کے درمیان اور سخت گرم کھولتے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے خوف خَافَ مَقَامَ ربی ہی اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس لیے اس کے لیے دو باغ ہیں اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے افنان وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہیں فبی این ابھی کو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ گے فی میں آئی ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے فبی عی این یوبی کو میں تو بین پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ گے فی میں کلّی پھی ہے ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی آلائی پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جنل جن دین اہل جنت ایسی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے اب چلتے آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے ورنہ بعد میں موقف حساب میں ان سے بعض پرس کی جائے گی بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ان کا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور اللہ کے علم ازلی میں, میں بھی البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے یا یہ مطلب ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی اعضا خود بول کر ہر بات بتلائیں گے پھر یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اسی طرح گناہگاروں کے چہرے سیاہ آنکھیں نیل گون اور وہ دہشت زدہ ہوں گے پھر فرشتے ان کی پیشانیاں ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے یا کبھی یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے پھر یعنی کبھی انہیں ظہیم کا عذاب دیا جائے گا اور کبھی میں ان حمیم مطلب گرم پانی پینے کا عذاب ان گرم یعنی سخت کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گامن ہوں پھر جیسے حدیث میں آتا ہے دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہی ہوں گے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواس مومنین مت مطلب مقربین اور چاندی کے باغ عام مومنین اسحیب الیمین کے لیے ہوں گے بحالے ابن کثیر پھر یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان سایہ گنجان اور گہرا ہوگا یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان اور گھیرا ہوگا یا گہرا ہوگا نیز پھلوں کی کثرت ہوگی کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی بحوالِ تفسیر بن کثیر پھر ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا سلسبیل ہے پھر یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی پھر ابرا یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوگا یا ہوتا ہے ابرا یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے یہاں صرف استر کا بیان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ابرا کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا پھر اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے قطب و حیدینیہ حاقہ آیت نمبر تیئس آیت نمبر تیئیس جس کے میوے قریب ہوں گے